بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیش لفظ از مترجم مترجم سید امیر خان نیازی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبات و لمتقین والسلام وسلام و على رسول محمد امع علیہ و, و صحاب ہی و ہی <اجمعین> اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور مجھے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف لطیف شمس العارفین کا ترجمہ کرنے کی توفیق بخش دی شمس العارفین بذات خود حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ کی ایک علیحدہ کتاب نہیں ہے بلکہ آپ کی تصانیف کلید توحید قرب دیدار مجموعات الفضل عقل بیدار جامع الاسرار الہدا عین نما اور فضل لقاء کے منتخب شدہ اسباق پر مشتمل رسالہ ہے جسے طالبان مولا کی ابتدائی تربیت کے لیے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے یہ کتاب گویا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ تصانیف کا خلاصہ ہے جس میں طالب مولا کی سرابی کا مکمل بندوبست کیا گیا ہے اس کتاب کے با ادب مطالعے سے کاری پر ابتدائی اور حیران کن تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے وجود میں پر اخلاص طلب الہی پیدا ہو جاتی ہے جس میں روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ اصرار روبانی کا انکشاف شروع ہو جاتا ہے اور طالب بامراد ہوتا جاتا ہے یہ کتاب فیض سلطانی کا ایک جاری دریا ہے کوئی بدبخت بخت ہی فیض سلطانی کے اس دریا سے محروم رہ سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فیض سلطانی سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بانی اصلاحی جماعت سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کی خصوصی تاکید و اجازت فرمائی اور اس غرض سے مجھے سیدی و مرشدی شہباز عارفاں حضرت صخی سلطان محمد بہادر علی شاہ کاظمی مشدی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی نسخہ بھی عطا فرمایا جو بعد از ترجمہ میں نے انہیں واپس کر دیا میں نے اسی ایک ہی کلمی نسخہ سے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کلمی نسخہ نہیں مل سکا البتہ اس کے متن کا موازنہ کلید توحید قرب دیدار مجموعات الفضل عقل بیدار نور الہدا عین نمہ اور فضل القاع سے کیا ہے اب میں ایک مختصر سا تعارف شباز عارفاں حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کرا دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے بیٹھ کر حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پینتیس عدد تصانیف اپنے دستے مبارک سے نقل فرمائی ہیں جو سب کی سب اس وقت شہباز عارفہ سید العلیہ حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں موجود ہیں شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ خلفاء میں سے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں آپ نے حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے ایک مصرع یوں بیان فرمایا ہے ملازم دفتر دا فرمایا ذات سخی سلطانی ایک روز اپنے مرشد پاک حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس مصرع کی شرح پوچھی تو آپ نے فرمایا میرے مرشد پاک شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ہیں اور محبوب سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی جاتی حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام باطنی خزانے آپ کو عطا فرما دیے تھے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زندگی بھر مجھے ایسا طالب صادق نہیں ملا جسے میں اپنا باطنی ورثہ عطا کر دیتا حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد طالب تھے جو حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر پورے اترے اس لیے حضرت سلطان صاحب نے وہ خزانہ انہیں سونپ دیا اور فرمایا اے سلطان محمد بہادر شاہ آج تک تو طالب مولا بھی میرے در پر آیا میں نے بلا واسطہ اسے اس کے مقصود سے بہرا ور کر دیا لیکن اب قیامت تک جو طالب مولا بھی میرے پاس آئے گا وہ آپ کے واسطہ ہی سے فیض پائے گا یہ ہے اس مصرے کی شرح انیس سو تہتر میں جب میں نے حضرت سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیت کی اور کچھ دن ان کی خدمت میں رہا تو ایک دن میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ حضور آپ تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں آپ کو اپنے گھرانے سے باہر آ کر حضرت سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو حضرت صاحب نے فرمایا جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے حضرت سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ کو اپنا باطنی ورثہ عطا فرمایا تو یہ تاکید بھی فرمائی کہ یہ میری امانت ہے جو آپ کو مستقبل کریم میں میری اولاد میں سے صاحبزادہ سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کو منتقل کرنی ہے میری عمر سات آٹھ برس تھی کہ ایک روز میں دربار شریف پر گیا اور حضرت حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا کھیلتے کھیلتے ہم دونوں دربار شریف کے احاطہ میں جا نکلے وہاں حضرت سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان صاحب کی کوئی کتاب نقل فرما رہے تھے ہم دونوں ان کے پاس پہنچے تو حضرت سلطان محمد بہادر شاہ نے حضرت حبیب سلطان صاحب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے حضرت حبیب سلطان صاحب نے جواب دیا کہ یہ آپ کا خلیفہ سلطان محمد عبدالعزیز صاحب ہے حضرت سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تو یہ ہیں سلطان محمد عبدالعزیز صاحب اور ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے کافی دیر تک وہ مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہا نہ انہوں نے آنکھیں جھپکی اور نہ ہی میں نے آنکھیں جھپکی پس ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے اسی دیکھا دیکھی میں انہوں نے مجھے انوار باتنی سے سیراب کر دیا بعد میں جب میری عمر انیس برس کی ہوئی تو ایک دن میں نے دربار شریف پر حاضری دی ان دنوں حضور پیر بہادر شاہ رحمۃ اللّہ بھی دربار پر آئے ہوئے تھے میں محل شریف میں حاضر ہوا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللّہ کی خدمت میں عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ میری ظاہری دست بیت حضور غوس پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہو اس لیے آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بغداد شریف جا کر دستے بیت کا فرض ادا کر آؤں اس پر حضور سلطان صاحب بزار مبارک سے باہر نکل آئے اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری دائیں کلائی پکڑ لی اور فرمایا آپ بغداد شریف چلے جائیں یا مدینہ شریف چلے جائیں ہوگا وہی جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام اس پر مہر لگا چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بیت سلطان محمد بہادر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر ہوگی تاکہ نعمت فقر کا فیض آپ کے ذریعے قیامت تک جاری رہ سکے اس فیصلے پہ حضور غوس پاک بھی مہر تصدیق لگا چکے ہیں لہذا بھی اور اسی وقت آپ کی دستے بیت سلطان محمد بہادر علی شاہ سے کرائی جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ نے حضور پیر صاحب کو آواز دی کہ پیر صاحب جلدی تشریف لے آئیں آپ کا شکار میں نے پکڑ رکھا ہے حضور پیر صاحب تجدید وضو کے لیے تالاب کی طرف لبکے تو حضور حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیر صاحب آپ کا وضو تو ازل سے قائم چلا آ رہا ہے آپ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ تیم فرما لیں چنانچے حضور پیر صاحب تیمم فرما کر فوراً تشریف لے آئے حضور سلطان صاحب نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا آپ انہیں دستے بیت فرما لیں حضور پیر صاحب نے عرض کی حضور آپ کی اولاد ہے آپ خود ہی انہیں دستے بیت فرمائیں حضور سلطان صاحب نے پھر فرمایا پیر صاحب آپ انہیں دستے بیت فرمائیں حضرت سلطان صاحب نے پھر فرمایا پیر صاحب آپ انہیں دست بیت فرمائے اس طرح جب تیسری بار حضرت سلطان صاحب نے حکم فرمایا تو حضور پیر صاحب نے مجھے دستے بیت فرما لیا آپ نے مزید فرمایا کافی دنوں بعد ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ مہر امیر منگیانہ اخباراں ٹالیاں ضلع جھنگ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے دستے بیت فرمائیں میں نے کہا کہ میں دستے بیت نہیں کیا کرتا اس نے کہا میں سلطان محمد نواز صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے عرض کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ سلطان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اس صاحبزادے کے ہاتھ پر بیت کروں جو باطن میں سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر جاؤ سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کے ہاتھ پر بیت کر لو لہذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں میں نے کہا کہ مجھے تو ابھی بیعت کرنے کا حکم نہیں ملا مہر امیر دوبارہ حضرت سلطان محمد نواز صاحب کے پاس گیا اور انہیں حالات سے آگاہ کیا حضرت سلطان محمد نواز صاحب خود تشریف لے آئے اور فرمایا کہ صوفی صاحب آپ مہر امیر کو دستے بیت کر لیں میں نے عرض کی کہ جناب مجھے اپنے مرشد پاک نے اس کا حکم نہیں فرمایا حضرت سلطان محمد نواز صاحب نے فرمایا کہ آپ فوراً اپنے مرشد پاک سلطان محمد بہادر شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں اور میری طرف سے عرض کریں کہ آپ کو بیت کرنے کی اجازت دے دیں چنانچہ میں حضرت سلطان محمد نواز صاحب کی منشاہ کے مطابق حضرت سلطان محمد بہادر شاہ صاحب کی خدمت میں گیا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا حضرت صاحب آپ لوگوں کو دستے بیت کیا کریں اس حکم کے بعد مہر امیر ہی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر دستے بیت ہوا کافی عرصہ بعد ایک دفعہ حضرت صاحب مہر امیر کے گھر تشریف فرما تھے اور میں آپ سے ملنے وہاں گیا تو خود مہر امیر نے بھی مجھے یہ پورا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح حضرت صاحب کے مرید ہوئے تھے حضرت صاحب ہی نے مجھے بتایا حضور سلطان محمد بہادر شاہ صاحب مجھے حضرت صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے لہذا جب کوئی مجھے حضرت صاحب کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے حضرت سلطان محمد بہادر شاہ مجھے ہمیشہ سینے سے لگا کر ملتے تھے اور ملتے ہوئے فرمایا کرتے تھے پھلاوے گلاب دیا تینوں میں سام رکھا میرے ماہیے دے باغ دیا نائنٹین سیونٹی نائن انیس سو اناسی میں ایک مرتبہ حضرت صاحب اپنے مرشد پاک حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے دربار پر تشریف فرما تھے میں بھی ساتھ تھا ہفتے کے بعد میں چھٹی لے کر گھر چلا آیا ہفتہ گزار کر میں دوبارہ حضرت صاحب کے پاس آ گیا جوں ہی حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا سید امیر خان تمہیں مبارک ہو کہ سلطان محمد صفدر علی اور سلطان محمد اسکر علی کو میرے مرشد پاک حضور سلطان محمد بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دستے بیت فرما لیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے خلافت بھی عطا فرما دی ہے میں بہت خوش ہوا اور عرض کی حضور خیر مبارک یہ کب اور کیسے ہوا فرمایا گزشتہ منگل کے روز میں محل شریف کے اندر گیا تو حضور پیر بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت صاحب جمعہ کے روز رات کو سلطان محمد صفدر علی صاحب اور سلطان محمد اصغر علی صاحب کو دستے بیت کرنا ہے آپ تیار رہیں سلطان محمد اسگر علی صاحب تو میرے پاس موجود تھے لیکن سلطان محمد صفدر علی صاحب اپنے گھر دربار حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ پر تھے چونکہ حضور پیر صاحب نے دونوں کو دستے بید کرنے کا فرمایا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ باطنی تصرف سے سلطان محمد صفدر علی صاحب کو بھی بلا لیں گے اور ہوا بھی یہی کہ جمعہ کے روز سلطان محمد صفدر علی بھی صبح سفیرے خود بخود پہنچ گئے مغرب کی نماز کے بعد جب میں سلام کرنے محل شریف کے اندر داخل ہوا تو حضور پیر صاحب نے فرمایا آؤ اب صاحبزادگان کو دستے بیت کر لیں چنانچہ بظاہر تو میں نے ہی دونوں صاحبزادوں کے ہاتھ اپنے مرشد پاک حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ کے مزار پر رکوا کر ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور ایک ہی نظر میں دونوں کو واصل بلا فنافی اللہ بقا بلّا کر دیا لیکن باتن یہ سب کچھ حضور پیر صاحب نے خود کیا اور انہیں اپنی خلافت بھی عطا فرما دی میں نے حیران ہو کر حضرت صاحب سے پوچھا حضور کیا ایک ہی دم میں تمام راتب طے کرا دیے آپ نے تو آپ نے فرمایا تو اور کیا میں انہیں راستے ہی میں چھوڑ دیتا شہباز عارفاں حضرت سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نصب شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجوال کریم کی اولاد میں سے حضرت امام موسا کاظم سے ملتا ہے اس لیے آپ کاظمی سید ہیں حضرت سید عبداللطیف شاہ عرف امام بری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے آپ کے بزرگ شورکوٹ تشریف لائے تو شورکوٹ کے شمال مغرب میں چار میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں ہسو والی میں قیام پذیر ہو گئے یہیں یعنی پر اٹھارہ سو ایک میں حضور پیر بہادر شاہ کی ولادت ہوئی یہیں یعنی پلے بڑے سات سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب آپ کو سلام کی گھر سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر لے گئے اور وہاں سات روز قیام فرمایا اسی قیام کے دوران حضور حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر مہربانی فرمائی اور ایک ہی توجہ سے ظاہری و باطنی علوم میں درجۂ کمال تک پہنچا دیا دربار شریف پر سات روزہ قیام کے بعد جب والد صاحب آپ کو ملتان میں سید محمد عبید اللہ شاہ صاحب کے پاس مروجہ دینی تعلیم کے لیے لے گئے اور ان کے سپرد کر کے واپس آ تو سید عبید شاہ صاحب نے انہیں قرآن پڑھانا چاہا تو معلوم ہوا کہ قرآن تو انہیں زبانی یاد ہے پھر درس نظامی کی جو کتاب پڑھانے لگتے تو معلوم ہوتا کہ وہ کتاب بھی آپ کو زبانی یاد ہے حتیٰ کہ درس نظامی کا جملہ نصاب آپ نے سید عبید شاہ صاحب کو سنا دیا عبید اللہ شاہ صاحب نے آپ کے والد کو بلا کر فرمایا کہ آپ کا بچہ تو ماشاء اللہ عالم فاضل ہے اسے دربارے۔ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر لے جائیں چنانچے والد صاحب آپ کو دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر چھوڑ گئے جہاں آپ ایک طویل عرصے تک قیام پذیر رہے اور جملہ مراتب باطن طے کر کے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے مراتب پر پہنچے آپ نے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا پیر صاحب آپ جیسے طالب صادق کے لیے مناسب نہیں کہ آپ خانگی معاملات میں الجھتے پھریں لہذا بہتر ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور بقیہ تمام زندگی تجرو میں گزار دی آپ نے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ظاہری دستے پیت مرد شریف کے شیخ حضرت سلطان محمد عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر کی آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی سنت ادا کرتے ہوئے ہجرت کی اور حسو والی نقل مکانی کر کے شور ہی کے موضاع فرید محمود کاٹیا میں قیام فرمایا آپ کی جائے رہائش کو عرف عام میں پیر دی بھیڑی کہا جاتا ہے آپ کا وشال مبارک 133 سال کی عمر میں 1934 میں ہوا آپ کا مزار مبارک پیر دی بھیڑی پر ہے جو شورکوٹ جھنگ روڈ پر اڈا قاسم آباد سے ڈیڑھ کلو مشرق میں ہے آپ کا عرس مبارک ہر سال پچیس تا ستائیس فروری کو ہوتا ہے اس کتاب مقدس کا ترجمہ کرنے اور منظر عام پر لانے کے لیے جن حضرات نے مجھ سے تعاون کیا میں ان سب کا شکر گزار ہوں خاص طور پر سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اسکر علی صاحب کا کہ ان کے حکم و پر میں نے اس نادر کتاب کا ترجمہ کیا اور انہوں نے ہی حضور پیر بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا نقل کیا ہوا کلمی نسخہ عطا کیا جس سے زیر نظر ترجمہ مکمل کیا گیا اور انہیں کے حکم پر میاں عبدالقیوم صاحب اف خوہار نے مالی تعاون کیا اور یہ کتاب منظر عام پر آئی میں میاں عبدالقیوم صاحب کا بھی حد ممنون ہوں علاوہ ازیں میں مشکور ہوں نوید احمد قادری اف کمالیہ اور اہم رضا صاحب اف لاہور کا کہ انہوں نے ٹائٹل بنانے میں اپنی بہترین صلاحیتوں سے تعاون کیا اور مشکور ہوں جناب غلام حیدر منہاس صاحب پروپرائٹر فیض اہلیہ کمپیوٹر سینٹر چکوال کا کہ انہوں نے کتابت و تدویم میں نہایت فراخت دلی سے تعاون کیا خاکسار سید امیر خان نیازی سروری قادری ساکن در کھیلاں والا چھڈ روڈ میاں والی